پیج نمبر بسم اللہ مسلمان بیت اللہ کا حج بجا لاتا ہے ایک مسلمان کی جو اپنے دین کے طریقے سے واقف ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھے تو حج کرے گا وہ مقدس دیار کی طرف سفر کرنے سے پہلے حج کے احکام کی تفصیلی مطالعہ کرتا ہے احکام کا تفصیلی مطالعہ کرتا ہے اور حج کے ہر چھوٹے بڑے عمل سے واقفیت حاصل کرتا ہے چنانچہ جب کے حج ادا کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا حج صحیح اور مکمل ادا ہوتا ہے یہ عظیم فریضہ جن بلیغ حکمتوں پر مشتمل ہے ان کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور انہیں ذہن نشین رکھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ ایمان کی قمانیت اس کے نفس کے اندرون میں متزن ہے اور اسلام کی بشاشت اس کے وجود کو ڈھانکے ہوئے ہے چنانچہ وہ اس حج مبرور کے بعد اپنے اہل و عیال کی طرف اس حال میں پلٹ کر آتا ہے کہ اس کے گناہ اس طرح ڈھل چکے ہوتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اس کا دل اس دین کی عظمت سے معمور ہوتا ہے جس نے زمین کی تمام اقوام کو بیت اللہ کے گرد جمع کیا اس لحاظ سے حج قوموں کی ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے جسے دنیا صرف حج ہی میں دیکھ سکتی ہے جبکہ مختلف رنگ جنس اور زبان کے حاجی ایک ساتھ تلبیہ تحلیل تکبیر تسبیح اور الح واحد و بزرگ و برتر کی حمد بیان کرتے ہیں بسم اللہ اللہ والسلام رسول اللہ. بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے تربیت آلے؟ تربیت آلے؟ دو کتاب کا نام ہمارا موضوع کیا ہے ہاں جی مسلمان کا تعلق ماشاء اللہ ایک مسلمان کا اپنے رب سے تعلق سمجھے نا کیونکہ اس کتاب میں ہم نے بتایا تھا کہ مصنف نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں سب سے پہلے ایک مسلمان کا اس کے رب سے تعلق کیا ہونا چاہیے تو اس کا بیان ہو رہا ہے کہ جس میں عبادات کے حوالے سے سب سے پہلے عقیدہ ہے نماز ہے روزہ ہے اور زکوٰۃ اور حج یہ ساری چیزیں تو جو ایک بندے کا رب سے تعلق قائم کرتی ہیں اس کے بعد پھر اگلا چیپٹر آئے گا جس میں ایک مسلمان کا اپنے نفس سے تعلق اپنے آپ سے تعلق کہ اپنی اصلاح اور اپنا معاملات اپنی دیکھ بھال اس کے بعد ماں باپ ہیں مختلف طرح کے جو کہ جن کے ساتھ اس کے دنیا میں تعلقات ہیں ان کا بیان آئے گا یہاں <تصفح> پر ایک مسلمان کا رب سے تعلق اس کا بیان ہوتا چلا رہا ہے تو جس میں اسلام کے جو اہم کار ہیں اس کا بیان کرتے ہیں تو یہاں پر حج تک پہنچے ہیں کہ ایک مسلمان کی جو اپنے دین کے طریقے سے واقف ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بیت اللہ جب بیت اللہ تک پہنچے تو استطاط رکھ پہنچنے کی استطاعت رکھے تک تو حج کرے اور اللہ نے حج کو فرض کیا ہے لیکن اس پر فرض کیا ہے کہ جو بیت اللہ میں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اس استطاط میں کیا آتا ہے مالی استطاعت جالی استطاعۃ حدیث میں آتا ہے اسزاد والراحلہ کہ استطاعت کا معنیٰن استطاعل صبیرہ جو الحماعت ہے قرآن کریم میں کہ جو اس تک پہنچنے کا استطاعت رکھتا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ استطاعت کیا ہے اساد والراحلہ۔ کہ وہ زیادہ راہ ہے زادہ راہ سے مراد نہیں آپ کا سفر خرچ اور آپ کے لیے سواری کا مہیا ہونا اور سواری میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے لیے رستہ میسر ہو مکہ جانے کے لیے رستہ میسر ہو تو یہ استطاعت ہے تو اس کے کی لیے کیا کرتے ہیں مقدس تیار کی طرف سفر کرنے سے پہلے حج کے احکام کا تفصیلی مطالعہ کرتا ہے یہ جو کام ہم لوگ نہیں کرتے حج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں اور لمبے وقت کے لیے اپنے آپ کو فارغ بھی کر لیتے ہیں کام بھی چھوڑ دیتے ہیں چھٹیاں بھی کر لیتے ہیں اپنے کام سے اور ہر طرح کی مشقتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں لیکن جو حج کرنے جا رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا کرنا ہے یہ ہے لوگوں کی جہالتوں کا انداز حج کرنے جا رہے ہوں مرا کرنے جا رہے ہوں کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے جو جو کچھ کرنا ہے جا کر وہ کیا کرنا ہے اور اگر کوئی مطالعہ کرتے بھی ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے قرآن سنت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے اور ہم جس طرح جانتے ہیں دین کے حوالے سے کہ دین کے اندر جہاں پر اور بہت سی یعنی اقبات شرک اور طرح طرح کے خود ساختہ من گھٹ چیزیں ہیں اس میں حج کے حوالے سے بھی کچھ ہے کہ حج پر بھی بے شمار کتابیں ہیں اور اکثر و بیشتر وہ ہیں کہ جن کا قرآن و سننے سے کوئی دور سے تعلق بھی نہیں ہوتا اپنے خود ساختہ من گھٹ ان کے انداز تو جس کے ہاتھ میں جو لگ گیا پڑھنا شروع کر دی اسی کو پڑھ کر جا کے وہاں پر وہ پڑھا تھا اس کے مطابق شروع. کام کرنا شروع کر دیے تو یہ سراسر جہالت کی دلیل ہے اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہو اتنا وقت نکال کے جاتے ہو اور وہاں پر بھی بلکہ مختلف طرح کی خطرناک حالات سے آدمی دو چار ہوتا ہے حج میں آپ سنتے ہیں کہ ہر سال تقریباً کوئی نہ کوئی بڑے بڑے حادثات پیش آتے ہیں تو کہاں کی عقل ہے کہ آدمی جو اصل کام کرنے جا رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو اس لیے حج کے احکام کا تفصیلی مطالعہ کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کتابوں سے جو واقعی ہی صحیح کتاب و سنو قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی جاتی ہیں جس میں اللہ کے نبیہ صلی اللہ وسلم کا جو حج کا طریقہ وہ بیان ہوتا ہے اور حج کے حج کے حج چھوٹے بڑے عمل سے واقعیت حاصل کرتا ہے چنانچہ جب مناس کے حج ادا کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا حج صحیح اور مکمل ادا ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوگا جب اس کو پتا ہوگا کہ سن و طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا حج صحیح اور مکمل ادا ہوتا ہے طریقہ کار کے سے طریقہ کار کیا ہو اور اگر واقفیت نہیں ہے قرآن و سنت سے پھر کیا ہوتا ہے عام طور پر جس نے پہلے آج کیا ہوتا ہے اس کو اپنا معلم بنا لیتے ہیں بھائی تم بتاؤ اس کو اپنے آگے لگا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر جو وہ کرتا ہے اس کے پیچھے باقی لوگ کرتے جاتے ہیں اچھا جس کو آپ نے آگے لگایا اس نے کہاں سے سیکھا ہے اس نے بھی ایسے ہی سیکھا جس طرح آپ نے سیکھا کہ آج آپ آپ نے اس کو آگے لگایا ہے اگلے سال کوئی آپ کو آپ نے آگے لگائے گا سمجھے نا تو یہ ہے جس کو کہتے مکھی پہ مکھھی مارنا سمجھے نا کہ کچھ پتہ نہیں کرنے والا کیا کر رہا ہے کروانے والا کیا کر رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آدمی خود اس کو معلوم ہو اور یہ بھی بات کہ باوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی یعنی کہ عالم دین کے ساتھ یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے واقعی سے اچھی بات ہے ہونا چاہیے اس طرح لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے کیوں کافی نہیں ہے کیونکہ حج کے موقع پر آپ بن خود بھی جو جنہوں نے حج کیا دیکھا ہوگا اور حمد کے تجربات رہے ہمارے ساتھ بہت کہ وہاں پر حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی ہر وقت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہاں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کو بہت اچھا عالم ہوگا آپ کی ہر قدم پر رہی صحیح معلوم میں تربیت کرنے والا رہنمائی کرنے والا لیکن کسی وقت بھی آپ اس سے جدا ہو سکتے ہیں اس رش کے اندر ہجوم کے اندر تو جب جدا ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے ہاں پھر اس اندے کی طرح کہ جس کو, کو لے کے چل رہا تھا وہ لے کے جس جو چل رہا تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا اس اندے کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اس لیے اگرچہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا معلم ہو بھی کوئی صحیح عالم ہو بھی آپ کی رہنمائی کرنے والا تب بھی آپ پر ضروری فرض ہے کہ آپ ان احکام کو خود سیکھیں خاص طور پر جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا آپ کو خود پتہ ہو کہ وہ کس طرح کرنا ہے تاکہ اگر آپ الگ بھی ہو جاتے ہیں اپنے ساتھیوں سے تب بھی آپ کو پتہ ہو کہ آپ آگے کیا کرنا ہے آگے کدھر جانا ہے اور کیا چیز کرنی ہے تو اس سے آپ کا ایک تو حج صحیح ہوگا صحیح طریقے سے ادا ہوگا اور دوسری ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ عظیم فریدہ جن بلیغ حکمتوں پر مشتمل ہے ان کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور انہیں ذہن نشین رکھتا ہے جی ہاں حج جو ہے وہ صرف باغ دوڑ کا نام نہیں ہے کہ مکہ گئے وہاں پر بیت اللہ کے چکر لگائے صفحہ مروا کے دوڑ لگائی مینا چلے گئے وہاں سے ارفات چلے گئے ارفات سے مضلفہ آ گئے سے گئے اور وہاں پر جو وہ ٹھیک ہے یہ سارے کام ہیں لیکن صرف اس خالی شکل و صورت کا نام حج نہیں حج کے اس کے پیچھے عظیم مقاصد ہیں جب تک وہ مقاصد سامنے نہ ہوں پتہ نہ ہو کہ میں یہ چیز جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں احرام پہن ہے دو چدرے پین ہیں اس میں کیا مقصد ہے اس میں کیا سبق ہے احرام پہن کر جو میں تلبیہ پڑھ رہا ہوں کیا ہے تلبیہ لبئی کا اللہ یہ لبی اس کا معنی کیا ہے یہ مجھے کس چیز کا سبق دیتا ہے تو حج کے حوالے سے یقین بھائیو دیکھیں اور میری اس پر کتاب ہے حج کا طریقۂ کار بھی ہے اور اس میں خوب... بنیادی طور پر حج کے دروس و اسباق کافی عرصہ پہلے کے یعنی کہ تقریباً آج سے کچھ بیس پچیس سال پہلے کی رحمد لکھی ہوئی ہے تو اس میں بنیادی طور پر اس چیز پر توجہ دلائی گئی ہے کہ حج ہمیں کیا کیا سبق دیتا ہے کیسے قدم قدم پر ایک ایک لمحے پر جو ہے وہ توحید کا سبق ملتا ہے ایک ایک لمحے پر اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس ملتا ہے اسی طرح ایک ایک قدم پر جو ہے حج کے انداز سے ایک مسلمان کی نیکی پر ایمان پر اللہ کے ساتھ تعلق پر تربیت کرتا ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی تربیت کرتا ہے طرح طرح کے وہ دروس و اسباق ہیں قربانیاں دینے پر اپنے دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینا ان چیزوں پر تربیت کرتا ہے تو بہت بڑے وہ اسباق اور دروس ہیں حج کے اندر کہ جن کو جب تک آدمی سمجھتا نہیں تو کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر تم نے حج کیا لیکن حج کے مقاصد کو نہ جانا اور نہ سمجھا کہ میں نے یہ عرفات گیا تھا کیوں, کیوں گیا تھا عرفات سے مدلفہ آ گیا تو وہاں پر کیا کیوں آیا تھا یہ ساری چیزیں کیوں کر رہا ہوں اس کے مقاصد کیا ہیں تو کہنے والے نے کہا ہے کہ تمہارے اونٹ نے حج کر لیا تم حج نہیں ہوا صاف کا والے میں لوگ اونٹوں پر حج کرتے تھے نا تو اس نے کہا کہ تمہارے اونٹ کا تو حج ہو گیا تو ہتمارا نہیں ہوا کیا مطلب کہ جو اونٹ کا حال ہے وہی تمہارا حال ہے اونٹ بھی اس کو تم مرفات لے کے وہ چلا گیا اس کو تم بیٹھ کے مضرفہ لے آئے وہ تمہارے ساتھ تو اس لیے ضرورت انسان کو اس لا شعوری اور اس جو ہے بے حیثی کی زندگی سے اس اس کے اس حالت سے نکل کر شعور کی زندگی میں آنا کہ میں سب سے پہلے حج کرنے جا رہا ہوں کیوں کہ کیوں جا رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اب بیت اللہ پہنچ کر جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایک ایک ایک قدم پر جو توحید کے سبق ملتے ہیں بلکہ اس سے پہلے حرام پہنتے ہوئے یہ دو چدریں جو سفید پہنی ہے کس چیز کا سبق دے رہی کس چیز کی یاد دلا رہی ہیں سمجھے نا بہت کم ہے کبھی کبھی کبھی سوچا ہو کہ احرام کے دو چدریں کیا سبق دیتی ہیں ہاں اس سے ملتا جلتا ایک اور لباس ہے یہ تو تم نے خود پہنا ہے اور وہ تم کو پہنایا جاتا ہے اور وہ کفن ہے. سمجھے نا یہ پہن کر تم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو اور وہ پہن کر تم اللہ کی طرف جاؤ گے کبھی ایسی سوچ کر شاد و نادری کسی کو آتی ہوگی میں صرف ایک مثال دے رہا ورنہ تو اگر ہم اسی پر بات کرنا چاہیں تو ہمیں ایک کم از کم کو دس درجہ ہی ہوں گے لیکن کہنے کا مقصد صرف میں مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح ایک ایک چیز جو ہے تلبیہ لبیک اللّہ لبیک کے اندر کس قدر توحید کا عظیم کلمہ ہے بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلم کی حدیث ماتے ہیں لباب توحید انہوں نے تلبیہ نہیں کہا اس کو اس کو کیا کہا ہے کلمہ توحید کا ہے کہ نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام پہنا تو توحید کا کلمہ کہا لبیک اللّہ ملبئی توحید کا کلمہ اور آج ملینوں لوگ کہنے والے ہوتے ہیں یہ طلبیہ زبان سے بار بار اونچی آواز سے وہ کہنا چاہیے اونچی آواز سے سنت بھی ہی ہے لیکن مانے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس سے آگے بڑھ کر کہ اس طلبی سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کیا ہم کو سبق مل رہا ہے ہم کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اس پر کوئی توجہ ہونا تو بات کی باتیں ہے مانے کا نہیں پتہ اور اسی وجہ سے وہ عمرہ کرنے سے لے کر جب سے احرام پہنا تھا انہیں اپنے ملک سے چلتے ہوئے کیونکہ باہر جانے والا اس کو عام طور پر ایئرپورٹ سے ہی احرام پہننا پڑتا ہے کیونکہ جہاز کے اندر ہی میقات جہاز کے اپنے میقات جو ہے وہ اس کے اوپر سے جہاز گزرتا ہے تو پہلے اس کو تیار ہونا چاہیے کہنے کے بات اپنے ملک سے ہی وہ اپنا احرام پہن کر چل پڑتا ہے وہاں سے لے کر ہی بعض لوگ طلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ غلط ہے طلبیہ کب شروع کریں گے جب میقات پر پہنچیں گے نیت بھی وہاں پر کریں گے اور طلبیہ وہاں پر پڑھیں گے آپ نے فرد کرو لاہور سے بمبئی سے جہاں سے بھی آپ نے احرام باندھا ہے وہاں سے طلبیہ نہیں پڑھیں گے نہ وہاں سے نیت باندھ کریں گے صرف وہاں پہ آپ پہ نے چدریں پہنی بس وہ چدریں ہیں وہ صرف لباس ہے احرام کا وہ احرام نہیں ہے سمجھے احرام نہیں صرف احرام کا لباس ہے احرام اصل کیا ہے نیت و فی نسخ احرام علماء کیا ہے کہ آپ کا جو حج عمرہ کرنے کا جو پروگرام ہے اس کو شروع کرنے کی نیت اصل یہ ہے جو احرام چدر صرف اس کا لباس ہے اور فرد کریں کسی کے پاس اگر سفید چدرے نہ ہو کیا کرے گا جو ملے وہ پہلے کپڑوں میں سلے ہو نہ ہو چادر سلے کپڑے نہ ہو اور کچھ ہاں جی کرو آپ کے پاس چدر نہیں ہے چدریں دو نہیں ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اسی توب کو اوپر لپیٹ لیں پہننے کی بجائے سمجھے نا پہننے کے بجائے کنوں پر لپیٹ لیں کیا خیال ہے سیا ہوا ہے اور کچھ ہاں یہ مسئلہ شاید پہلی بار سن رہے ہو کہ اگر آپ کے پاس کوئی چدری نہیں ہے احرام کی نہ سفید ہے نہ کالی ہے کوئی بھی نہیں ہے کسی کر کی نہیں سمجھے نا آپ کے پاس آپ کا کمیز وغیرہ یا توب وغیرہ جو آپ کی ہے یہی ہے تو کیا کر سکتے ہیں اسی کو آپ پہننے کے بجائے پہنیں گے نہیں پہننے کے بجائے اوپر کندھوں پر لپیٹ لیں گے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پہنی جا سکتی یعنی ہے جس کو اپنے تی بند یا ادار کے طور پر بنایا جا سکتا ہے اس کو ادار بنا لیں گے تی بند بنا لیں گے سمجھے نا چاہے سلا بھی ہو یہ سلے کا لفظ جو ہے نا حدیث میں کہیں پر سلے سے منع نہیں کیا گیا کسی حدیث میں نہ کوئی صحیح نہ کوئی من گھڑت سمجھے نا یہ سلے کے لفظ صرف ہمارے معمولا ناز کی اصطلاح ہے تو اس لیے بعض اوقات کو جوتا بھی پہنتا ہے ابھی جوتے میں تو سلائی لگی ہوئی ہے تو یہ بھی حرام ہے پھر بیلٹ لگاتا ہے بیلٹ میں سلائی لگی ہوئی یہ بھی حرام ہے اور بیلٹ ہی نہیں صرف بعض اوقات آپ کا وہ کو کارڈ رکھنے کا جو ہے کہ پیسے وغیرہ ڈالیں کارڈ میں رکھے گا جو فوٹو ہاں پہنچ ہوتا تو اس میں بھی سلائی لگی ہوئی یہ بھی حرام ہے بھائی سلائی کے لفظ کہاں پر حدیث میں جو حدیث منع ہے وہ کپڑے پہننا منع ہے کہ جو جسم پر پہننے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں جی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑا ہو جو جسم پر پہننے کے لیے تیار کیا گیا ہو اس میں کوئی سلائی نہ لگی ہو اور آج کل اس طرح کے کپڑے آ رہے ہیں کہ جس میں کوئی سلائی نہ لگی ہو وہ تیار ایسے کیا گیا تو کیا اس کو پہنا جا سکے ویسے تو سلائی نہیں ہے اصل جو منع ہے وہ عام جو کپڑے پہنے جاتے ہیں جو پہننے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں ان کو پہننا منع ہے سمجھے نا اس لیے سلائی کا کوئی لفظ نہیں ہے آپ کے حرام کے چدر چھوٹی ہے اس کو آپ نے بڑا کرنا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا ٹکڑا ملا کے ملا رہی سلائی کر کے ہاں کیا کیا خیال ہے وہ حرام پہنیں گے نہیں پہنیں گے پہنیں گے یہ نہیں دیکھیں گے اس میں تو سلائی لگی ہوئی ہے تو اس لیے خیر یہ غلطی بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ سلائی سلائی سلائی کا لفظ کسی عدیظ سے نہیں ہے یہ صرف عوام نناز کی اصطلاح ہے تو میں بات کر رہا تھا اور شیخ رحمۃ العلم قاعدہ یہ چیز لکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس چدر نہیں اڑنے کو آپ اسی توب کو اتاریں اس کو پہننے وجہ کندوں کے بجائے دونوں کندھوں پر لپیٹ لیں آپ کا احرام بن جائے گا آپ کی کمیض ہے اس کو اپنے کندھوں پر لپیٹ لیں آپ کا احرام بن جائے میں بات کر رہا تھا کہ یہ مسائل ان کو سمجھنا ضروری ہے نہ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہی بات جس طرح کی ہے کہ جوتا لیا تھا نہیں دیکھا کہ اس میں سلائی لگی ہے بعد میں پتہ چلا کہ اس میں تو سلائی لگی ہوئی تھی اب تو حیرام تو خراب ہو گیا بھائی احرام تو باطل ہو گیا کہ جوتے میں سلائی لگی ہوئی تھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی اس طرح کی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں جوتے میں ایک نہیں اوپر نیچے ساری سلائیاں لگی ہوں کوئی مشکل نہیں بس یہ کہ جوتا بند نہ ہو یعنی ایڈی اس کی کھلی ہو بس اس کافی ہے اور وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر نہ بھی ملے تو تب بھی آدمی بند ایڈی والا بھی پہن سکتا ہے بعد حدیثوں میں کاٹنے کا ذکر ہے بعد حدیثوں میں کاٹنے کا ذکر بھی نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد بڑی آسانیاں ہیں اگر آدمی اس ان احکامات کو سمجھ سیکھ لیتا ہے اور جب سے سخت سمجھتا سیکھتا نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے تو بات ہم کر رہے تھے حج کی حکمتوں کو جاننا کہ حج کے پیچھے اللہ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں کیا مقصد ہے یہ بہت اہم ترین چیز ہے اور صرف بات حج کی نہیں ہے تمام عبادات کی آج ہمارا اصل جو عزمہ ہے ہمارا میرے کے جو ہمارے المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم عبادتیں کرنے کو کرتے ہیں لیکن اس عبادت کا مقصد اس کا ہدف اس کا ٹارگیٹ کو پتہ نہیں کیا ہے روزے رکھے ہیں کیوں رکھے ہیں کچھ پتہ نہیں سمجھے نا زبان سے باتیں کہتے ہیں کرنے کو عمل کرتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں نماز کے بعد سلام پھر کے استفر اللہ استافر اللہ استافر اللہ کہتے ہیں. کیا مانی کیا مانا اس کا اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے بخش دے آپ نے گناہ کیا ہے آپ نے نماز پڑی ہے بخشش بخش, بخش کی دعا تو اس وقت کریں جب آپ نے کوئی گناہ کیا ہے لیکن یہاں پر استافراللہ کیوں کہہ رہے ہیں کبھی نہیں سوچا ہوگا کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے استاف اللہ جو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے بہت شاد و نادر ہاں کسی نے سن لیا ہوگا بتا دیا ہوگا تم کرے گین میں آگے بات لیکن اپنے طور پر کبھی سوچنا میں نے کہا مقصد یہ تو سن لیا ہوگا یا آپ کے لیکن کبھی سوچے نہیں ہوگا اس کا کہ ہم جو استاف اللہ کے آپ کو کام نہیں کہ کوئی نان مسلم جتنا پتا ایسا اللہ کمانا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے آپ کو پکڑ کر پوچھے بھی تم نے تو نماز پڑھی نکی کا کام کیا تم اللہ سے بخش کس چیز کی مانگ رہے ہو ہاں کیا جواب دو گے جواب نہیں ہوگا تو کیا اس کو بتاؤ گے کیا اس کو اپنے دل کا تصور دو گے کہ صرف ایک وہ حرکات و سکنات کر رہے ہیں کام کرنے رہے پتنی کیا کر رہے ہیں اس لیے ضرورت ہے ہم کو صرف حج کی بات نہیں ضرورت ہے ہر چیز کے پیچھے جو کرتے ہیں کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کہ ہم جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے تاکہ واقعی ہی ہماری وہ عبادت صحیح طریقے سے ہو اس کا ہمیں اس کا کوئی, اس سے کچھ حاصل ہو آج عبادتوں سے تربیت نہیں ملتی اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف ایک عادت پوری کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمیں کوئی کیا تربیت مل رہی ہے کیا سبق مل رہا ہے کیا حاصل ہو رہا ہے اس کو اس پر کوئی غور فکر نہیں ہے تو بات کر رہی تھی حج کے عظیم مقاصد ہیں اس کی بہت بڑی حکمتیں ہیں ان پر نظر ہو کہ میں یہ چیز جو کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے مجھے اس سے کیا سبق مل رہا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ ایمان کی تمانیت اس کے نفس کے اندرون میں مجزن ہے اور اسلام کی بشاشت اس کے وجود کے ڈھانکے ہوئے ہے اور الفاظ مرسل واضح ہے یعنی کہ ایمان کی تمانیت اس کے نفس کے اندرون میں مجزن ہے کیا مطلب اطمینان جو ہے وہ اس کے اندر موجزن کے موجزن یعنی موجود ہے یا موجود ہے اس کے دن. یعنی ان چیزوں کے کرنے سے اس کا دل جو ہے مطمئن ہو رہا ہے اور اسلام کی بشاشت اس کے وجود کو ڈھانکے ہوئے ہے کیا بشاشتگی ہاں تر و تازگی خوش اس کے اسلام کی تر تازگی خوشی جو ہے اس کو ڈھانکے ہوئے یعنی اس نے چیزوں کو کرنے میں جو ہے لذت محسوس کرے مجدہ حلاوت ایمان آپ نے کیا فرمایا کہ وہ آدمی ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے کیا پتہ چلا کہ ایمان کی, ہے ایمان کی مٹھاس ہے ایمان کی مٹھاس ہے ایمان کی نیتی کی عبادت کی اس کی مٹھاس ہے لیکن ملتی اسی کو ہے کہ جو اس کو سمجھتا ہے نماز پڑھتے ہیں اس کی مٹھاس ہے جو علت قرۃ و عین صولہ <السَّالَة> نبی کے ساتھ ہم کیا فماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں سکون ہے اطمینان ہے لیکن ملتا اسی کو ہے جس نے نماز کو سمجھا ہوگا ورنہ سارے نماز پڑھنے کو پڑھتے ہیں اور اکثر و بہتر پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں پڑھ رہے اس لیے ایمان کی باقاعدہ طور پر ایک اس کی لذت ہے ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کی اس کو جاننے کی سنانچے وہ اس حج مبرور کے بعد اپنے اہل کے کی طرف اس طرح حال میں پڑھ کر آتا ہے کہ اس کے گناہ اس طرح دھل چکے ہوتے ہیں کہ جس طرح جیسے آج ہی اس کی ما... آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو حج مبرور کیا ہے مبرور بر سے کہ معنی کہ جو نیکی نیک حج ہو کہ جو حج بر حج بر اور بر دونوں ہیں تو جو نیک حج ہو نیکی کا حج جس کو اللہ قبول کر لے تو حج مبرور ہو تو اس کے بعد انسان جب لوڑتا ہے تو اس طرح سے لوٹتا ہے کہ جس طرح آج اس کی ماں اس کو جنم دیا ہو یعنی اس طرح سے گناہ اس کے صاف ہو جاتے ہیں لیکن وہ صرف خالی فارمیلٹی پوری کرنے سے نہیں ہے صرف وہ دوڑے لگانے سے نہیں ہے وہ ان ساری چیزوں کو سمجھنے سے ہیں حج کے اسبا کو درست کو حاصل کرنے سے اس کی طبیعت حاصل کرنے سے ہے اس کا دل اس دین کی عظمت سے معمور ہوتا ہے کہ جس نے زمین کے تمام اقوام کو بیت اللہ کے گرد جمع کیا دل کیا دل اس کا دل عظمت سے معمور بھرا ہوتا ہے کہ جس دین نے اس تمام لوگوں کو کالا ہے گورا ہے افریقی ہے ایشین ہے سمجھے نا عربی ہے اجمی ہے فقیر ہے امیر ہے مختلف طرح کے لوگ سارے ایک گھر کے بیت اللہ کے پاس چکر لگا رہے ہیں ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے سبھی کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے اونچا زبان اس کی کچھ بھی کیوں نہ ہو علاقہ اس کا کوئی بھی کیوں نہ ہو رنگ و نسل اس کا کیسا بھی کیوں نہ ہو سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی سی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے کہ دین نے سارے لوگوں کو ایک چیز میں جمع کر دیا تو اس لحاظ سے حج قوموں کو ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے بلکہ کانفرنس نہیں بلکہ بہت بڑی کانفرنس ہے لیکن اس کو بھی نہیں سمجھا جاتا اس کو بھی نہیں سمجھا جاتا کہ حج جو ہے یہ ساری قوموں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کیا سبق دینا چاہتا ہے ایک ہی لباس پہنا کر سبھی سے ایک ہی بات کے ہلوا کر اور سبھی کو ایک ہی جگہ پر جمع کروا کے اور سبھی سے ایک وقت میں ایک ہی کام کروا کر حج میں خصوصی طور پر یہ بھی دیکھیے کہ ہر کام ایک ہی وقت میں سبھی کرنے رہے ہیں عرفات میں سبھی ایک ساتھ جانا ہے یعنی کہ افریقہ والے آج جائیں گے اور ایشیا والے کل جائیں گے ایک ہی وقت میں سارے عربی ہوں اجمی ہوں ایک ہی وقت میں حج کے کام تو یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے سبق کیا ملنا ہے اس بات کا سبق ملنا ہے کہ مسلمان اگر یہ سارے کام کرنے میں ایک ہو سکتے ہیں تو وہ حقیقت میں بھی ایک ہونے چاہیے حقیقت میں بھی ایک ہونے چاہیے لیکن جب یہ چیزیں ہم خود بھی سمجھتے تو کافر کو پتہ ہے کہ حج یہ صرف لوگوں کے اکٹھے ہونے کا نام ہے جسم ان کے ایک ساتھ ہے دل ان کے الگ الگ ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیوں جمع ہوئے یہ ہمارا اجتماع ہم کو کس بات کا سبق دیتا ہے اس میں کافر کو بھی وہ چیز تعداد ملین تک بھی کیوں نہ پہنچے جی حاجوں کی کافر کو کوئی فکر نہیں ہوتی کافر کو کس طرح کی کوئی تشویش نہیں ہوتی کہ اتنے ملین لوگ جمع ہو گئے ہیں یہ تو بڑا خطرہ ہے اور اس کے مد مقابل اگر کہیں دس بھی وہ لوگ جمع ہو جائیں کہ جو واقع ہی دین کو سمجھنے والے ہیں اور واقعی ہی دین کو دین کے لیے کھڑے ہیں دین کو بلند کرنا چاہتے ہیں دس لوگ بھی کہیں کٹھے ہو جائیں تو کافر کی وہیں نیندیں اڑنا شروع ہو جاتی ہے یہ فلاح جو وہاں پر جمع ہو گئے فرق یہ ہے صرف ایک طرف صرف لوگوں کا اجتماع ہے ان کے جسم کٹھے ہیں چاہے وہ مکہ میں کٹھے ہو جائیں چاہے وہ کسی اور پاکستان کو رائمنڈ کے بنگلہ دیش کے کسی اجتماع میں کٹھے ہو جائیں سمجھے نا جسے بھی اکٹھے ہیں بس اس کے کو سے دشمن کو کوئی خطرہ نہیں کہ صرف لوگ جمع ہیں ان کا آپس میں آپس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر جمع ہے تو صرف کسی ایک کوئی ایشو ہے اس پر جمع ہو گئے ہیں باقی اس سے بڑھ کر ان کا کوئی تعلق نہیں آپس میں لیکن کہیں پر بھی اگر دس آدمی بھی جمع ہو جاتے ہیں کہ جو واقع ہی کو دین کا صحیح مقصد لے کر جمع ہو تو وہاں پر کفھر کی نیندیں اڑنا آرام ہو جاتی ہیں یہ دس لوگ جمع ہیں گورو کو کام کر اٹھیں گے اس سے ضرورت ہے ہم کو یہ چیز سمجھنے کی کہ اسلام نے ہم کو اکٹھا کیوں کیا ہے جمع کیوں کیا ہے یہ جماعتیں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ایک ساتھ کس بات کا سبق دیتی ہیں جمعوں کے اندر ہم اتنی بڑی تعداد میں جو جمع ہونا اور بلکہ اصل تو علماء صاحب کا زبان ان کا فتویٰ یہ چلتا رہا ہے کہ کسی ایک شہر میں صرف ایک ہی مسجد ہو جس میں جمعہ ہو کسی شہر میں صرف ایک ہی مسجد ہو نبی صلی اللہ علیہ اکثل صحابہ کرام خلافت راجتا کے آخر تک مدینہ میں صرف مسجد نبی میں جمعہ ہوتا تھا کوئی دوسری مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا سمجھے کسی یہ تاکہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں کیوں جمع ہو کہ تاکہ ان کے اندر ایک اجتماعی پیدا ہو بات کر رہے تھے کہ ضرورت ہے ہم کو ان مقاصد کو جاننے کی سمجھنے کی تو کہتے ہیں کہ جسے جس دنیا حج صرف حج ہی میں دیکھ سکتی ہے جبکہ مختلف رنگ جنس اور زبان کے حاج ہی ایک ساتھ تلبیہ تحلیل تکبیر تصویر اور الہ واحد بزرگ و برتر کی ہم بیان کرتے ہیں یہ الفاظ صاحب سمجھتے ہیں تلبیہ کیا ہے لبیک کا اللّہ لبی کہ تحلیل کیا ہے لا تقبیر اللہ تکبیر لا الہ. اللہ سبحان <تصفح> مسلمان کی زندگی سراپا بندگی اور عبادت ہوتی ہے مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقۃ الجنول انس اللہ الیہ ابدون میں نے جنہوں اور انسانوں کو اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار انسان کی ان تمام ایجابی اور تعمیری حرکات سے ہوتا ہے جو وہ دنیا کی آباد کاری زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے اور زندگی میں اس کے بتلائے ہوئے طریقے کار کو عمل طریقے کار کو عملی طور پر تطبیق دینے کے سلسلے میں انجام دیتا ہے یہاں سے پہلے تو انہوں نے الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا نماز کا روزے کا زکوٰۃ کا حج کا اس کے بعد عمومی طور پر کہ مسلمان کی زندگی صراپا بندگی اور عبادت ہوتی ہے کیا بولے صراپا مکمل مکمل طور پر کہ مسلمان ہر لحاظ سے مکمل طور پر اللہ کی بندگی میں اس کی زندگی اس چیز پر ہوتی یعنی زندگی کا ہر پہلو زندگی کا ہر لمحہ زندگی کا ہر کام جو بھی کرتا ہے وہ عبادت کے طور پر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو تب بھی عبادت ہے اپنا کاروبار کر رہا ہے تو تب بھی عبادت ہے روزہ رکھا ہے تو تب بھی عبادت ہے مگر کھانا کھا رہا ہے تو تب بھی عبادت ہے تو مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے تو کہ جتنی بھی چیزیں سب اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ کس لیے کہ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کا کی مقصد کیا رکھا ہے مما خلقۃ الجن والدون کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے اور اپنی یابدونی پسند نون کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو زیر کس بات کی دلیل ہے اس کے بعد یا ہے یابدونی صرف میری عبادت کریں لیکن کو عام طور پر چونکہ عرفیلا ہے اس کو عام طور پر جملوں کے آخر میں ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کو یا کو یا عالف کو لیکن اس کی دلیل کے طور پر زبر دیر یا پیش چھوڑ دی جاتی ہے جسے پتہ چلتا ہے تو اللہ کل حالث میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا کہ وہ عبادت ہے اور عبادت کے اس کا طریقہ بیان کیا کہ وہ عبادت صرف اللہ کی ہے تو اس لیے اس مقصد کو صرف پڑھنے کی نہیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے واقعی میں وہ مقصد پورا کر رہا ہوں واقعی میں زندگی میں اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوں یا میرے میری زندگی کسی اور چیز پر لگی اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا اس کے اس کے زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اب آپ کہیں گے بھی اللہ کی عبادت مقصد ہے تو پھر کھانا پینا زندگی کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ آدمی ہر وقت نماز ہی میں لگا رہے عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت روزے میں ہی رہے عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اس کی اس کا جو بھی عمل ہے جو بھی اس کی اس کے کام ہے صبح سے لے کر شام تک اٹھنے سے لے کر سونے تک بلکہ سونا بھی اس کا ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ ہو اس کے تابع ہو تو یہ عبادت ہے نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت کچھ نہیں لیکن کاروبار کر رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے سمجھتا ہے کہ اس میں کیا حلال کیا حرام ہے اور اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے اس کی تو اسے نہ سمجھا جائے کہ عبادت صرف اور صرف جو ہے وہ کو مسجد میں آ کر ہی ہوتی ہے ہاں کچھ شک نہیں کہ کچھ عبادات مخصوص انداز سے ہیں جو کرنا ہے لیکن دوسری چیزوں کے اندر بھی آدمی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا اور زندگی کے مختلف طرح کے معاملات اگر اس میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے نیت خالص کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جی <تصفيق> <تصفيق> اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ادارہ انسان کے ان تمام ایجابی اور تعمیری حرکات سے ہوتا ہے کہ وہ جو جو وہ دنیا کی آباد زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکام رازن کرنے اور زندگی میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کار کو عملی طور پر تدبیق دینے کے سلسلہ میں انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین کا نام دیا ہے نا دین پر چلنے کا حکم دیا ہے اناقیم الدین کہ دین قائم کرو دین کا لفظ کیا دین کا معنی کیا ہے ہاں جی دین کا مانا اصل دین کا لفظی معنی دان یا دینوں کیا معنی کہ کوئی معاملہ کرنا عربی میں کہتے ہیں کما کہ دینو تو دانوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سمجھے نا تو یہ ہے دین کا لفظی معنی کہ کوئی بھی آپ کا معاملہ وہ معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہو وہ معاملہ آپ کا بندوں کے ساتھ ہو یہ کیا ہے دین ہے تو دین کا لفظ جو ہے ہم جو دین کا لفظ صرف سمجھتے ہیں کہ وہ دین صرف اور صرف مسجد میں آ کر کوئی خاصی باتیں کرنے کا نام ہے وہ نہیں ہے وہ دین کا لفظ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ جس میں انسان کی ہر چیز انسان کی ہر حرکت اس کی ہر کوئی یہاں پر انہوں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں ان تمام اجابی اور تعمیری حرکات ہاں آدمی کہیں بھی اس کا مطلب اس کی غلط حرکتیں بھی دین ہیں ہاں غلط حرکتیں دین نہیں ہیں دین وہ ہے کہ جو اس کی ہر وہ حرکت جو اللہ کے حکم کے شریعت کے مطابق ہے نا? اجابی تعمیری کا معنی کیا ہے آ, عربی میں دو چیزیں ہیں ایک اجابی اور ایک سلبی ایجابی اور سروی عبی کے دونوں لفظ ہیں اردو کا استعمال ہوتے ہیں پازیٹیو نگیٹیو ہاں پازیٹیو اور نگیٹو تو ایجابی کیا ہے پازیٹیو کہ آپ کی مثبت چیزیں جو صحیح چیزیں ہیں کہ جس کی اچھی آؤٹ پٹ ہے جس کا اچھا نتیجہ ہے سمجھے نا تعمیری جس میں آپ کوئی واقعی کام ایسا کردار ادا کر رہے ہیں جس سے کوئی اچھا فائدہ ہو رہا ہے پروڈکٹو ہاں پروڈکٹیو اس کو انگلش میں کہتے ہیں تو جس میں آپ کو, کو اچھا خود کے اپنی ذات کو لوگوں کو قوم کو ملک کو امت کو فائدہ ہو رہا ہے یہ تعمیری ہے اس کے برعکس کیا ہے تخریبی اس کے برعکس تقریبی کے کام کو خراب کرنا بگاڑنا تو ایجابی سلبی کے برعکس ہے اور تعمیری تو اس لفظ کو سمجھیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کون سی چیز دین ہے عبادت کا مفہوم کیا ہے تو عبادت کا مفہوم جو ہے وہ صرف اور صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے وہ ان تمام چیزوں پر ہے ایک انسان کی ایک مسلمان کی تمام جو اس کی مثبت چیزیں ہیں صحیح چیزیں ہیں اور جو جس کے پیچھے کوئی واقعی کو اچھی آؤٹ پٹ ہو رہی ہے اس کی اچھا اس کا کوئی نتیجہ آ رہا ہے لیکن اچھا نتیجہ ہونے کا جو معیار ہے قرآن سنت کے مطابق یہ نہیں کہ اپنے وہ اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے تو یہ سارا کیا ہے یہ اتنا دین ہے یہ ساری عبادت ہے کہ جو دنیا کی آباد کاری زمین پر لا کے احکام کو نافذ کرنے زمین زندگی میں اس کے بتائے ہوئے طریقۂ کار کو عملی طور پر تدبیق دینے تو یہ سارا کیا ہے یہ سارا عبادت ہے کہ آدمی خود بھی اپنے آپ کو بھی اللہ کے دین پر لگائے اور دنیا پر دنیا کے اندر بھی اللہ کے دین نافذ کرے اور دنیا کو بھی اس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے ساتھ آباد کرے اس کی عملی تصویر جو ہے اس کیمری شک و شکر و صورت ہمیں آپ کی سیرت میں نظر آتی ہے آپ نے اللہ کا دین جب قائم کیا تو اللہ کا دین قائم ہونے سے کیسا معاشرہ قائم ہوا کیسا معاشرہ قائم ہوا آپ کے زمانے کا مسلمان کون تھا توحی پرست بھی تھا ایک ہی وقت میں اللہ کی سچے عقیدے پر توحیر پر تھا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی کمانے کے حوالے سے زندگی کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے بھی وہ چیزیں کر رہا ہے لیکن وہ چیزیں کر رہا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں وہ چیزیں کر رہا ہے کہ جس کے جس کی دین نے اجاز دی ہے برائیوں سے غلط گناہوں سے غلط کاموں سے دور ہٹ کر تو یہ وہ تو آپ کے آپ کے زمانے کا جو معاشرہ خلاف سے راشد زمانے, راشد زمانے کا جو معاشرہ تھا کیا تھا کہ مسلمان اس کا گھر اس کی دکان اس کا بازار اس کی مسجد اس کی تعلیم اس کی ہر چیز کیا تھی اللہ کے حکم کے قرآن سنت کے مطابق تو یہ ہے جو دین ہے یہ ہے جو عبادت ہے شریر اور دین دیکھیے مترادف ہی ہیں اصل شریر کا لفظ کس سے ہے شرح شرح اور شرح کیا ہے شرح کا لفظ کس سے ہے حکم جاری طریقہ شرح کا لفظ طریقہ یا رستہ اسی سے اس لیے روڈ کو کیا شار شار کا مانی رستہ سمجھے نا تو یہ رستہ ہے صرف چلنے کا اور وہ رسّہ ہے زندگی بسر کرنے کا شریعہ اس لیے دین اور شریر حقیقت میں اس لحاظ سے دیکھا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اس احساس بندگی سے بھی ہوتا ہے جو مسلمان کے ضمیر میں جاگزی ہوتا ہے اور اس کے تمام اعمال کا مرکز اور ان کی بنیاد ہوتا ہے اور وہ انہیں انہیں اللہ کریم کی خوشنودی کے لیے انجام دیتا ہے دیار دیار تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اس احساس بندگی سے بھی ہوتا ہے جو مسلمان کے زمین میں جانگزید ہوتا ہے جس کا بھی ہم بیان کر رہے تھے نا کہ عبادت کر رہے ہیں لیکن اس عبادت کو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کا احساس ہو اس کی سمجھ ہو اس کی بوجھ ہو کہ عبادت میں کیوں کر رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور اس کے اس کے پیچھے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس سے کچھ مجھے تربیت حاصل ہوئی جو مجھے ملنی چاہیے اسی طرح مسلمان کے اعمال کا شمار بھی عبادت میں ہوتا ہے جس طرح کے شاعر کی ادائیگی عبادت سمجھی جاتی ہے بشرت یہ کہ تمام اعمال میں اس کی نیت یہ ہو کہ انہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں انجام دے رہا ہے مسلمان کے اعمال کا شمار اعمال مراد یہاں پر اس کے جو دنیاوی کام ہے جس کو وہ دین سمجھ کر نہیں کر رہا نماز پڑھ رہے ہیں نیکی عبادت سمجھ کر سمجھے نا لیکن اپنا جاپ کر رہے ہیں کیا نیکی عبادت سمجھ کر کرے نہیں اس کو آپ دنیا کے کم ویسے کام ہیں آپ کا لیکن مسلمان کے اعمال کا شمار بھی عبادت میں ہو جاتا ہے جس سے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نیت یہ ہو کہ خود کو اپنے آپ کو حلال کی روزی مہیا کرنی اپنے اہل عیال کو حلال کی روزی مہیا کرنی ہے حرام سے بچنا ہے اور جو اللہ نے دنیا میں یعنی کہ ایک وظیفہ دیا ہے ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کر رہا ہوں اپنے آپ کو اپنے متحد جو لوگوں ہیں ان کی ذمہ داری کو اس کے لیے حلال روزی مہیا کرنے کے لیے ایک معقول حد تک کام کرنا معقول سے مراد یعنی جتنی ضرورت ہے اس حد تک کام کرنا ہاں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے وہ بھی آپ کا کام کرنے کرنے کا اگر نیت یہ ہے کوئی عبادت ہے آپ کے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے جو آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اگر اس مقصد کے تحت کر رہے ہیں کہ تاکہ حلال کی روزی مہیا کر سکو اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے اور جو اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے اوروں کے حوالے سے وہ تاکہ ذمہ داری ادا کر سکوں اور ان کو حرام سے بچا سکوں تو کوئی شک نہیں کہ عائد یہ عبادت ہے اگر چاہے دنیا کا کام کر رہے ہو کوئی بھی کام آپ کا شرط بشرطے کے کام حلال کا ہو اور نیت آپ کی نیکی عبادت کی ہو نیکی اللہ کی رضا کی ہو لیکن ہم کرنے کو سب سبھی کام کرتے ہیں لیکن نیتیں غائب ہوتی ہیں نیتیں غائب ہوتی ہیں گھر والوں پر سبھی خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری خرچ کرنا لیکن کبھی اس بات کا احساس نہیں کیا کہ یہ ذمہ داری کس نے ڈالی ہے کیوں کیوں ڈالی ہے اور میں یہ پورب کرتے ہوئے کیا کر رہا ہوں کبھی یہ چیز کا خیال نہیں ہے ہاں جب اللہ کی راہ میں کسی کو دس, دس دینار دیتے ہیں تو وہاں پر صدقے کا احساس ہوتا ہے کہ میں صدقہ دے رہا لیکن جب گھر والوں پر 10 دینار خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر کبھی دل میں آئے نہیں کہ میں یہ بھی کوئی صدقہ کر رہا یہ بھی کوئی صدقہ ہوگا حالانکہ بہتر افسر صدقہ کون سا ہے ایک آدمی نے آپ سے پوچھا میرے پاس ایک دن میں یہ دنار ہے کہاں خرچ کروں آپ نے کیا فرمایا اپنے آپ پر اس نے کیا میرے پاس دوسرا بھی ہے کہاں خرچ کروں آپ نے کیا فرمایا اپنے گھر والوں پر تو اس کے بعد تیسرا چوتھا پھر آپ کہیں جا کر کہتے ہیں کہ پھر کسی اور کو جو کسی غریف فقیر ہے کو محتاج ہے پھر اس کی تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات اور اس کے بعد اہل ویات لیکن آدمی اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اہل عیال پر بھی خرچ کرتا ہے کبھی سوچا نہیں کہ میں کیا کر ہوں یہ بھی کوئی عبادت کا حصہ ہوا اسی ہمارا یہ سبجیکٹ پڑھنے کا یہ مضمون پڑھنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ اپنے اندر وہ شعور پیدا کرے جو ہم شروع میں لفظ پڑھا تھا نا بالکل دار دل بے دار دل بیدار مغذ وہ بے کہ واقعی کام جو کرنے, کرنے کو کرتے ہیں سبھی ہی کر رہے ہیں اور حلال سے کر رہے ہوں گے حرام سے نہیں کر رہے ہوں گے نیتیں غائب ہیں جن نیتوں کے غائب ہونے کی وجہ سے کام ہو رہے ہیں لیکن اجر کوئی نہیں مل رہا کوئی عجل نہیں مل رہا ضرورت ہے یہاں پر اپنے اعمال کے اندر نیتوں کو پیدا کرنے کی نیتوں کو لانے کی کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں پر تو آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہو درد سن رہے ہو اور ایک نیکی عبادت کے ماحول میں بیٹھے ہو کوئی شکریہ نیکی مل رہی ہے اگرچہ یہاں پر بالکل غائب ہوتی ہیں اور شیطان کا یہ ہتھ کرنا ہے اور تو اور حتیٰ کہ عبادت کرواتے ہو بھی نیت غائب کروا دیتا ہے نماز پڑھنے کو پڑھتے ہیں لیکن کیوں پڑھ رہے ہیں بس عادت پڑھی ہے جب اعلان ہوئی مسجد میں آ عادت پوری کر رہے ہیں روزہ کیوں ہے نے کیوں صبح سے شام عادت ہے اس لیے ان عادتوں سے نکل کر عبادت کی طرف لانے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف اور صرف وہ چیزیں کہ جو عبادت کے طور پر کی جاتی ہیں بلکہ اپنے دنیا کے کاموں کو بھی عبادت بنانے کی ضرورت ہے اس لیے حیدمار کے فرماتے ہیں کہ میں جس طرح قیام العین کو عبادت سمجھتا ہوں اسی طرح رات کو سونے کو بھی اپنے لیے عبادت سمجھتا ہوں سوتے ہوئے بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دور تھوڑی دیر جسم کو راحت و آرام دے کر تاکہ اللہ کے دین کے لیے اس کو تازہ کر سکوں تازہ دم ہو کر اٹھ سکوں ہاں ان کا سونا بھی ان کے عبادت ہوتا تھا ان کا کھانا پینا بھی عبادت ہوتا ہے اس لیے ضرورت ہے اپنی نیتوں کو اجاگر کرنے کی نیتوں کو اپنے اندر لانے کی دھر تک کہ دنیا کے کاموں کے اندر بھی سب سے عظیم تعبدی عمل جو ایک سچا مسلمان انجام دیتا ہے وہ ہے زمین پر شریعت الہی کے نفاذ اور زندگی میں نظام الہی کی عملی تطبیق کے لیے جد و جہد جس سے کہ یہ الہی نظام فرد خاندان معاشرہ اور ملک پر حکومت کر سکے جی ہاں یہاں پر ایک اور بہت بڑی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا اکثر و بیشتر ہمیں خود بھی کبھی خیال نہیں آتا اور نہ خیال خیال دلایا جاتا ہے کہ سب سے عظیم تابودی عمل تابی کے معنیٰ تابی سوچنے لفظ جو ہے کسی لفظ سے ملتا ہے عبادت کہ سب سے بڑا عبادت کا عمل کہ جو ایک سچا مسلمان انجام دیتا ہے وہ ہے زمین پر شریت الہی کے نفاذ اور زندگی میں نظام الہی کے عملی تطبیق کے لیے جد وجہد کہ اللہ کے زمین پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا اور اپنی زندگی پر بھی اللہ کے نظام کو نافذ کرنا عملی تدبی کے مانی اللہ عملی طور پر اس کو نافذ کرنا نہ کسی باتوں میں بلکہ عملی طور پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا اپنے آپ پر بھی اپنے ماحول معاشرے پر بھی اپنے گھر پر بھی اپنے ملک پر بھی قوم پر بھی یہ فریدہ کس کا ہے ہاں جی فرد واحد کیا صرف مسلمان کا کیا صرف کسی حکمران کا بلکہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے ہر مسلمان کا فریضہ ہے جس فریضے سے آج نہ کہ صرف عام لوگ نہ واقف ہیں اس سے غافل ہیں بلکہ حتیٰ کہ امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس اس فریضے سے غافل ہیں ایک کسی مدرسے کے ناظم کا مدیر کا اس کا جو محتم ہے اس کی فکر کیا ہے کہ مدرسہ چھوٹا ہے اس کو بڑا کرنا ہے اس میں پچاس طالب علم ہیں یہاں پر سول آنے ہیں سمجھے نا اس میں کھانے پینے کا نظام بچوں کا اس طرح سے اس کو اس طرح سے کرنا ہے بس اس کی اس مدرسے کی چار دیواری سے باہر کوئی سوچ نہیں ہے اور چار دیواری کے اندر کی سوچ بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف محدود سی یہ سوچ سمجھے نا کہ فلاں استاد آج نہیں ہے اس کی جگہ پر دوسرے استاد کو کھڑا بس اس حد تک اس کی ذمہ داریاں ہیں باقی ان بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے امت کے لیے ان کو کس انداز سے تیار کیا جا رہا ہے کیا واقعی آگے چل کر یہ امت کے کوئی صحیح طور پر لیڈر بننے کے اہلیت قابلیت رکھتے ہیں نہیں رکھتے اس کی کوئی سوچ فکر ہے ہی نہیں مسجد کے محتمم کو مسجد کے متولیق کی اس مسجد کی حد تک دوڑ ہے دوڑتمائی کہ صرف میری مسجد کو کس طرح سے اس کو بہتر بنانا ہے کس طرح سے اس کے اندر اچھے انتظامات کر دینے ہیں بس اس سے بڑھ کر امت کہاں پر ہے قوم کہاں پر ہے لوگ کس دین پر کس نظام پر چل رہے ہیں ان پر کون سے قانون نافذ ہیں ہاں اس مسجد سے تیری مسجد سے باہر نکل کر بازار میں جو خرید و فروخت ہو رہی ہے کس کے نظام کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہو رہی ہے تمہاری کورٹوں میں کس کے قانون چل رہے ہیں تمہاری تعلیمی اداروں میں کون سے کے،, کے جو تعلیم کے سسٹم ہے وہ نافر ہے کسی مسلمان کے ہیں یا کافر کے ہیں کوئی سوچ نہیں اس کو پتہ نہیں. اور یہی سب سے بڑی کافر کی سازش ہے کہ مسلمان عام مسلمان تو کیا حد کہ ان کے علماء بھی ان کے رہبر و رہنما جو ہیں وہ ان کے رہنم پیش پیشنا پیشواب جو ہیں وہ بھی بس ان کی سوچے فکرے بھی صرف اور صرف اپنے گھروں کی محدود دائرے کی حد تک رہ جائیں اس سے بڑھ کر نہ ہو اور اس لیے جب بھی کوئی جب بھی کوئی اس سے بڑھ کر بات کرتا ہے امت کی بات کرتا ہے امت کا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ حل کرنا ہے وہیں پر پھر اس پر نظریں آ جاتی ہیں یہ ایک اور سی باتیں کرنا شروع کر دی اس نے سمجھا یہ تو اپنے دائرے سے نکل گیا ابا باوقات کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں شروع کر دی مجھے یاد ہے ایک ہمارا پروگرام تھا دعوتی پروگرام تھا تو بڑا پروگرام تھا لوگوں کو اور کوئی دوسرے شہروں سے دعوت دی ہوئی تھی تو آئے ہوئے کافی لوگ کافی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے پروگرام میں ایک, ایک قافلہ ایک آیا کوئی ہمارے اس پروگرام میں تو وہ جب وہاں سے جانے لگے نا کے بعد تو ان کے تاثرات کیا تھے کہتے ہیں ہم تو یہاں پر کو دین کی باتیں سننے آئے تھے اور یہاں پر سیاسی باتیں چل رہی ہیں سیاسی باتیں کیا تھیں کہ اس وقت مسلمان کہاں پر ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہاں صرف یہ باتیں تھیں کہ جو ان کے ہاں وہ سیاست تھی جو حرام ہے جو ناجائز ہے تو یہ ہے آج کے کافر کا سب سے بڑا بار کہ مسلمان کی سوچ فکر اس کی عام مسلمانی ہی بلکہ ان کے جو پیشوا رہنما ان کے خطبہ علماء سبھی کی سوچیں فکریں صرف محدود انداز سے اپنے اپنے دائروں کے محدود کر دیں باقی ایک امت کی حیثیت سے ان کا کیا فرض ہے اللہ کے دین کو کس طرح زمین پر غالب نافذ کرنے کی ذمہ داری اس کو کیسے پورا کرنا ہے اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسی باتیں کرنا بھی حرام ایسی سوچے سوچنا بھی حرام ہے تو یہاں پر وہ اس چیز کی ذرا توجہ دلاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسلمان کا جو عبادت کا عمل ہے کوئی سیاسی عمل نہیں ہے اور اگر اس کو سیاست بھی کہہ لو تو وہ سیاست جو اسلام کی سیاست ہے اور اسلام کے اندر سیاست کو حرام چیز نہیں ہے جو وہ سیاست جو شری اصولوں کے مطابق ہے اللہ کے سیاست کیا مانتے ہیں کہ بنے اسرائیل کان یسو کہ بنے اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے ہاں سیاستدان تھے ان کے پاس کوئی کون سیاستدان تھے بنی اسرائیل کے انبیاء رسول دوسرے الفاظ میں حدیث کا مانا کہ بنے امبیا بنی عیسائی کے جو سیاست دان تھے کون تھے نبی تھے رسول تھے الگ بات ہے کہ سیاست آج کے دور میں جس انداز سے وہ بدنام ہے جس انداز سے وہ یعنی کہ یعنی جس وہ غلط رسہ اختیار کیے ہوئے ہے اور گراوٹ کو پہنچی ہوئے وہ الگ بات ہے ورنہ اصل سیاست کا لفظ معنیٰ ساسا یسوس اُرسی سے گھوڑے کے جو رکھوالی کرنے والا کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں سائنس ہاں گھوڑے کا رکھوالی کرنے والا جو ہوتا ہے گھوڑے کی تربیت کرنے والا ہاں بولتے ہیں بھائی سائنس کس سے ہے سیاست کسی سے ہے کہ گھوڑے کو کس طرح سے چلانا ہے کس طرح اس کی تربیت کرنا ہے کس طرح اس کو دوڑنے کے فن سکھانا ہے سمجھے نا یہ سارا کچھ کرنے والے کو سائنس کہتے ہیں اور اسی سے لفظ سیاست ہے تو سیاست کا لفظ کوئی حرام لفظ نہیں ہے <تصفح> چیزوں کو تدبیر کرنا چیزوں کو چلانا یہ اصل, اصل یہ چیز ہے کہنے کا مقصد تو اگرچہ سیاست جس طرح بتایا کہ آج کے دور میں وہ جس گندگی کے اندر جن غلاسوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے اور وہ گٹروں کا گندگی اس کے سوا کچھ نہیں باقی اس کا ورنہ اصل تو سیاست کمانا ہی قوموں کو چلانے کا فن ان کی قیادت جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ کہ پڑھو پھر سبق صداقت کا امانت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو یہ ہے سیاست کہ پڑھو سبق شجاعت کا امامت کا یعنی کہ امانت داری کے ان چیزوں کا کہ تمہیں دنیا کے امامت کا تم سبق لیا جا رہا اور یہی ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی کیا وہ یہ تھی کہ صرف ایک صحابی جا کے مجلسہ کھول کے بیٹھ گیا کوئی مجلسہ بنا کے بیٹھ گیا بس اب وہ صحابہ پورے پورے جو آج آپ کو ملک نظر آتے ہیں نا یہ سیریا یہ اردن یہ فلسطین یہ یہ پورا پورا ایک ایک صوبہ تھا جس کے صحابی ایک ایک صحابی اس کا گورنر تھا اس کے اندر رہنے والے لاکھوں لوگوں کو صحابی چلانے والا تھا ان کی قیادت کرنے والا تھا تو یہ تھی وہ قیادت جو نبی مسئلہ آسام نے تیار کی تھی لیکن آج اس کی سوچ فکر ہونا تو بعد کی بات اس کے لیے یعنی اس کا کام کرنا تو بعد کی بات ہے اس کے لیے کوئی سوچ فکر ہی نہیں ابھی پاکستان کے اس ویڈ میں اس نے اداروں کا ویڈر کرتے ہوئے اسی بات پر توجہ دلاتے رہے کہ ہمارے طلبہ کو ضرورت ہے آج امت قیادت کے قیادت کے طور پر ان کو بنانے کی ان کو قائد بنانے کی ان کو قائد کے طور پر تیار کرنے کی نہ کسی کسی مسجد کا صرف مولی بنا کے امام بنا کے اس کو نکالو بس بلکہ ضرورت ہے ان مدارت سے ہمارے تعلیمی اداروں سے امت کی قیادت کرنے کے لیے لوگ لو, لو نکلیں تو یہاں پر اسی چیز کا ہے کہ عظیم تعبدی عمل ہے یہ عبادت ہے سیاست نہیں ہے وہ سیاست جو آج گندی سیاستیں نہیں ہے بلکہ وہ عبادت ہے کہ سچا مسلمان جو انجاب دیتا ہے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے شریعت کو نافذ کرتا ہے اور زندگی میں نظام الہی کی عملی تدبی کرتا ہے اپنے اوپر بھی اپنے گھر کے اوپر بھی اپنے محلے معاشرے کے اوپر بھی اپنی قوم کے اوپر بھی اور جس سے کہ یہ الہی نظام فرد خاندان معاشرہ اور ملک حکومت کر سکے ملک پر حکومت کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کی ایک فرد کے اوپر بھی حکومت ہو ایک خاندان کے اوپر بھی وہ نظام نافذ ہو ایک پورے محول معاشرے کے اوپر بھی اور پورے ملک قوم کے اوپر بھی اللہ کے نظام چلے اسی وہی نافذ ہو یہ اسی وقت ہوگا جب اس نام کا پتا ہوگا کہ نام کیا ہے تو یہ ہے وہ عظیم تربیت جو ہمیں یہاں پر حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں کہ جس میں آگے چل کر امت کی قیادت کر سکے سچا مسلمان یہ احساس رکھتا ہے کہ اس کی عبادت ناقص رہے گی اگر وہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے جس کے لیے جنوں انس کو پیدا کیا گیا اور وہ مقصد ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا صرف اسی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تحقق ہو سکتا ہے وما خلق الجنا ونس اللہ علیہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے علاوہ اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں اللہ تعالیٰ نے آپ سسم کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر کس لیے دینی کلّی کہ تاکہ آپ اس ہدایت کو اس دین حق کو اس اللہ کے نظام کو اللہ کی شریعت کو پوری دنیا کے نظاموں پر دینوں پر پوری دنیا کے جو مذاہب مسلک ہیں ان کے اوپر غالب کر دے اور اللہ کے کام کیا آپ نے یہی کام کیا کہ اللہ کے دین کو توحید کو سنت کو وحی کو اللہ کی جو شریعت ہے اس کو نافذ کیا اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کے تیز سالہ زندگی ساری محنت کوشش تھی دی. اسی دین کو غالب کیا حتیٰ کہ دنیا سے جانے سے پہلے پورا جزیرت الارف کہیں پر کسی کفر کے نظام باقی نہ تھا جہاں پر طرح طرح جگہ جگہ پر کفر کے نظام کھڑے تھے وہ جاہلیت کے وہاں پر حکم چلتے تھے ان کے نظام چلتے تھے ان کے قانون چلتے تھے اور اگر کہیں پر عربوں کے اپنے نہیں تو وہ غیروں سے لائے ہوئے کہیں وہ رومیوں کے قانون چل رہے ہیں کہیں فارسیوں کے چل رہے ہیں پورے جزیرت العرب آپ کی دنیا سے جانے سے پہلے کوئی ایسا قبیلہ ایسا علاقہ نہیں تھا عربوں کا کہ جہاں پر اللہ کا دین کا اللہ کا ندام, اسلام کا نفاذ اس کا نام اسلام کا دین اپنے نظام غالب نام یمن سے لے کر وہ شام کے باڈروں تک تو یہ ہے کہ جو مقصد ہے اس دین کا یہ لزہرہ والد دین کلی تاکہ دنیا کے تمام دینوں پر تمام سسٹوں پر تمام جو بھی باطل نام نظام, نظام ان کے اوپر سبھی پر اللہ کے اس دین کو غالب کر دے اس نظام کو نافذ کر دے تو یہ ہے اصل اس کا مقصد باقی یہ ہے کہ مسجد میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر قانون جو ہے کافروں کے چل رہے ہیں آپ کی تعلیم جو ہے وہ کافروں کے ناموں کے مطابق چل رہی ہے اور تو اس میں پھر وہی کچھ تیار ہوگا جو آج ہم کو نظر آتا ہے کہ ہے مسلمان پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوا ہے اور آگے بڑا ہو کر جب وہ کسی عدالت کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو مسجد کو گرانے کا فیصلہ کرتا ہے ہاں جی کہ مسجد گرانی چاہیے ججوں کے جو آپ کو فیصلے آج کار سنائی دے رہے ہیں وہ اسی لیے سنائی دے رہے ہیں کہ کافروں کے نظام تعلیم سے فارغ ہو کر آنے والے وہ پڑھ کر آنے والے کیا فیصلے کریں گے آپ کے کیا قوم کو دیں گے اس لیے اللہ کا دین جو ہے مغروب ہو کر رہنے کے لیے نہیں آیا کہ کافروں کی ان کی دی ہوئی جو گنجائشیں ان کے ساتھ کہ کافر ہمیں کیا کرنے کی اجازت دیتا ہے ہمیں مسجد کھولنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا سمجھے نا ہمیں کوئی دین کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا تو اللہ کا دین یہ نہیں اور دین کا نفاذ کا معنی یہ نہیں ہے دی. ایک اور شعر ایک اور شعر ہے نا وغاؤ میں تمہوں نصارا اور تمدن میں ہنو ایک کیسے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں اللہ <سلام> میں <ومید> یاد <سلام> ہے کہ بھائی ایک علاقے میں جہاں پر کفر کا نظام ویسے بھی تو ہر جگہ پر کفر چھایا ہوا ہے لیکن وہاں پر حکومت بھی کافروں کی اسے جب میں نے پوچھا بھی کیسے حالات کہتے بڑی ہر چیز کہ آسانی ہے ہاں مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ ہند میں جو مسلم کو ہے سجدے کی آزادی تو سمجھتا ہے نادان کے مسلمان ہے آزاد کہ صرف سجدہ کر لیا بس میں آزاد تو سجدہ تو آپ کافر کے ملکوں کے اندر جا کر کرتے ہو وہاں پر بھی ایک, ایک ہی بازار میں دیکھو گے نا مندر ہے گرودوارا ہے کوئی مسلمانوں کا مکمد ہے کوئی شیو کا بڑا ہے سمجھے نا وہ سارا کچھ کھلا ہے وہاں ہے جو جہاں پر جائے مشکل نہیں اور صرف اسی سے اصل زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم واضح ہو سکتا ہے لا اللہ اللّہ محمد رسول اللہ کا صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالی معبود ہے صرف اس کو سیدہ کرنا ہے جس طرح اس کو سجدہ کرنا ہے اسی طرح اس کے نظام کو بھی دنیا میں غالب کرنا ہے جس طرح ایک اللہ کے لیے سجدہ کسی ایک اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے اسی طرح اللہ کے نظام کے اس کے شریعت کے علاوہ کسی اور, اور کی شریعت نہیں ہے یہ لا اللہ کا معنی ہے محمد رسول اللہ کا معنی کہ جس طرح صرف آپ کی اتباع ہے آپ کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے نماز کے اندر روزے کے اندر اسی طرح آپ کا طریقہ ہے حکومت کو چلانے میں قوموں کی رہنمائی میں قوموں کو دنیا کے معاملات کو چلانے میں بھی آپ کا طریقہ ہونا چاہیے یہ ہے لا الہ اللہ محمد رسول کا مانا اسلام میں حقیقت عبادت کی اس صحیح فکر اور واضح تصور کی بدولت مسلمان اپنی زندگی میں ایک پیغام کا حامل ہوتا ہے اور وہ یہ کہ زندگی کے مختلف معاملات میں حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس پیغام کے حامل ہوئے بغیر اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا اور جب تک وہ زندگی میں اس مقصد کے حصول کے لیے سنجیدہ اور مخلص جد و جہد اور عمل پہم پر آمادہ نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تحقق نہیں ہو سکتا یہی پیغام مسلمان کو اسلام کی طرف صحیح انتصاب کی شناخت دیتا ہے یہی پیغام اسے سچے اور جہاد کرنے والے مسلمانوں کے زمرے میں داخل کرتا ہے اور یہی پیغام زندگی کو اسلام کی نظر میں بامقصد بناتا ہے یہی اس دنیا میں انسان کا مقصد وجود ہے اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کرم نہ بنی آدم و وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ فلبر الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ و كَثِيرٍ مِّمَّنْ مِّم خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رز دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوکیت بخشی جی ہاں یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے نظام کو اللہ کی شریعت کو دنیا پر نافذ کرنا اس بات کی سوچ ہو فکر ہو جد وجہد کوشش ہو ہاں یہ وہ پیغام ہے کہ جو ہر مسلمان اس پر اس پیغام کا حامل ہے اس کے اندر یہ چیز یعنی کہ رچی بسی ہو اور دن رات اس کی یہی سوچ و فکر ہو کہ اللہ کا نظام کیسے دنیا پر غالب کرنا ہے اب اس کے غلبے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی وصل آسلام کا ہے ہم یہاں پر بھی کہنا چاہیں گے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کے دعوے دار بڑے ہیں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے ان کا نعرہ ان کا دعویٰ ان کی دن رات کی جو جلد سے جلوس سارا اسی اسی پر ان کا دار و مدار لیکن منہج وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلام کا ہے اسے ہم کہیں گے کہ اس کام کو کرنے کے لیے بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلام کا طریقہ ہے اگر عبادت میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عبادت سنت کے مطابق نہیں ہوگی آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی وہ عبادت قبول نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ہی اللہ کے نظام کو اللہ کے دین کو شریعت کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے بھی جب تک آپ کا طریقہ نہیں آپ کی سنت نہیں اس وقت تک یہ کام بھی ممکن نہیں اور اس لیے تاریخ شاہد ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس طرح کے دعوے ضرور کر رہے ہیں نعرے لوگ ضرور لگا رہے ہیں اس کام کرنے اس کام کو کرنے کے لیکن طریقۂ کار آپ سرسم کا چھوڑ کر اور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں اپنے اپنے خود ساختہ تو ناکام ہے فیل ہے بلکہ ناکام فیل تو جو ہیں وہ ہیں بلکہ اور دین کو ذلت و خواری کا اس کا سبب بنے ہوئے دین کو اور ذلیل کرنے کا ذریعہ بھرے ہوئے اس لیے اللہ کے دین کے غلبے کا کام اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا کام بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ کا طریقہ ہے اور اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو زیادہ لوگوں کو ملا لو اور زیادہ جماعتیں بنا لو تو پھر کیا ہوگا ہاں آپ کو ووٹ زیادہ مل جائیں گے حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اور جب حکومت آ جائے گی اس ڈنڈے کے دور سے جناب اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا اگر یہ کام کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلام کو ووٹ لینا تو بال کی بات ہے آپ کو تو آفریں ہو رہی تھیں پیشکشیں ہو رہی تھی مکہ مکہ کے سردار خود آپ کو آ کے پیشکشی کر رہے تھے کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اپنا سردار بنا ہیں آپ کو کیا سوچنے آئی تھی کہ ان کا سردار بن کر پھر ڈنڈے کے زور سے جو ہے ان کو سیدھا کروں گا ان کو توہی ہی سکھاؤں گا آپ کو پتا تھا کہ جن کے ذریعے سے سرداری مل لہی ہے پھر انہیں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اس لیے آپ نے ان کی ساری ان پیشکشوں کو ساری ان آفروں کو پونکے کے ٹھوکر پر رکھا پتا تھا کہ یہ آفریں جس کفر کی طرف سے مل رہی اس کفر کے ساتھ مل کے چلنا پڑ گا اس لیے میں اس سے تمبید کر رہا ہوں آج ہم دیکھتے ہیں بعض جماعتوں کو بغیر افرادی بعض جماعتیں ہیں کہ جن کے دعوے ہیں ان کے نعرے ہیں اس طرح کے کہ دین کے نافذ کرنے کے شریعت کو غالب کرنے کے لیکن اس کا طریقۂ کار کیا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرو کو مشرق ہے کو بتتی ہے کو قبر پرست ہے کو دوسرا تیسرا ہے سب ہی سارے مل جائیں بس تو ایک بڑی جماعت بن جائے اور سارے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں ووٹ زیادہ مل جائیں کرسی ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور پھر کرسی جب آ گئی تو ڈنڈے کے دوڑ سے جائے وہاں پر دین نافذ کر دیں گے یہ سارے قاب و خیال ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور تاریخ اس کو واضح کر چکی اور موجودہ حالات بھی واضح کر چکے ہیں اس لیے جب تک نبی منہج نہیں ہے عقیدہ توحید کی بنیاد پر قرآن و سنت کے جب تک لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے اس پر ان کی تربیت نہیں ہے اور ایک ایک فرد کی جب تک تربیت نہیں اس انداز پر سنت پر اس وقت تک صرف وہ طرح طرح کے لوگوں کو اکٹھے کر دینے سے کام نہیں ہوتے yeah. اس لیے کوئی تعجب نہیں کہ سچا مسلمان اس پیغام کی طرف موسم بہار کی طرح متوجہ ہو اس پر اپنی تمام آسائشیں قربان کر دے اپنے تمام خزانے نچھاور کر دے اور اس کی نصرت کے راستے میں اپنا وقت اپنی جد و جہد اور اپنا مال و دولت قربان کر دے کیونکہ یہ اس کی زندگی کا امتیازی نشان ہے اس کے وجود کا بلند مقصد ہے اور جس کے مفقود ہونے سے اس کا وجود بے مقصد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی یا خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک اس مقصد کے حصول کے لیے عمل پہم اور جہدے مسلسل نہ کی جائے یا اسی پر تاکید کرتے ہیں کہ مسلمان کا یہ پیغام جب ہے اس کو چاہیے کہ اپنی تمام آسائشیں اس پر قربان کر دیں تمام اپنی سہولتیں نہ دیکھیں کہ میری سہولت کہاں پر ہے اپنی آسائشیں نہ ڈھونڈیں بلکہ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میرا یہ فریضہ ہے کہ جس کو ہر قیمت میں نے پورا کرنا ہے اس کے لیے اپنی تمام اپنی راحت و آرام بھی اس پر قربان کر دے اپنے تمام مال بھی اس پر خرچ کر دے اور اپنا وقت بھی اپنی تمام صلاحیتیں پختیں ان چیزوں پر لگا دیں کہ تاکہ واقعی یہ کام کر سکے اور ہم یہی دیکھتے ہیں نبی اکمۃ صلی اللہ وسلم صحابہ اکرام کہ ان کے اگر مال خرچ ہو رہے تھے تو اسی مقصد کے لیے خرچ ہو رہے تھے کہ اللہ کے نظام کو غالب کرنا اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا اللہ کے دین کو اس کے غلبے کے لیے ہم مدرسوں مسجدوں کے خلاف نہیں ہیں ضرورتیں امت کی لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ آپ نے کسی مسجد کے لیے فنڈ اکٹھے کی ہو آپ نے کسی مجسے کے لیے فنڈ اٹھے کی ہو آپ کے اگر آپ کے زمانے میں فنڈ اگر جمع ہوتے تھے تو کس کے لیے ہوتے تھے تو اس کام کے لیے ہوتے تھے اللہ کے دین کو کیسے غالب کیا جائے والدین کل ہی یہ جو مقصد ہے یہ جو منصب ہے کیسے پورا ہو کہ اللہ کا دین دنیا کے تمام باطل دینوں پر کیسے غالب ہو تو آپ کے سارے جو پروگرام تھے ساب کو آپ کے ساتھ ملا کر چلنا سارا کچھ اسی مقصد کے لیے تھا <تصفيق> اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے جسے ایک سچا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے والا مسلمان انجام دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے یہ عظیم عمل اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے اور اس سے اس کی روا حاصل ہوتی ہے اسی لیے باشعور مسلمان ہمیشہ اس پیغام کی تائید کرنے اور زندگی میں اس عظیم مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے اس کی محبت صرف اس پیغام سے ہوتی ہے وہ صرف اسی کا علم بردار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے کو نہیں اپناتا یعنی اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کے کلمہ کا سب بند کرنا لا اللہ کی اسی کی حکمرانی ہونا ایک مسلمان ہمیشہ اسی چیز میں اس کی کوشش اس کی محنت اور یہ اس کام صرف کوئی دنیاوی کام نہیں بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے بالکل کوئی شک نہیں کہ عبادت کیوں نہیں ہے اگر آپ اللہ کے کلمے کو سر بلند کر دیتے ہو اللہ کا دین اللہ کا قانون اللہ کی شریعت نافذ ہو جاتی ہے کہ جس کے نافذ ہونے سے جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں چل پڑتے ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی اس دین کی طرف ان کے لیے رستے کھل جاتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہو اس چیز کا نتیجہ تو ذرا دیکھیے آپ وسلم کا مکی دور کہ جب کسی کو مسلمان بھی ہونا ہوتا تھا تو چھپ چھپ کر وہاں تو بزرگ کی حدیث آتی ہے واقعہ ان کا آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا بزرگ فاری آپ علیہ وسلم کے متعلق سنتے ہیں اس طرح سے نبی ہیں تو آئے مکہ میں خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا اب میں آپ کے بارے میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کیوں کہ آپ کے بارے میں پوچھا نہیں ادھر سے قیامت ٹوٹی نہیں کہ تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں پوچھنے والے تم کیا یہاں پر کیا لینے آئے ہو تو کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں آگے بیٹھا رہا وہ رات بھی وہاں پر سونا دن بھی وہاں گزارنا اس بات کے انتظار میں کہ مجھے کہیں سے آپ کے متعلق کوئی چیز پتہ چلے تو حتیٰ کہ کچھ وقت کے بعد حیرت عری سے ملاقات ان کی ہوئی حید عری ان کو پہچان لیا کہ اس کا مقصد کیا ہے تو اس کو کہا کہ جب میں یہاں سے بیت اللہ سے نکل کر جاؤں نا تو میرے پیچھے پیچھے آ جانا اور پھر ان کو اس طریقے سے آپ سسند وہ لے کر گئے کہنے کا مقصد کہیں پر کہاں مکہ میں یہ دور کہ آدمی آپ کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا آپ کا نام بھی لے سکتا تھا کہ آپ کا کون ہے اور کہاں پر ملا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے اور کہاں پر وہ دور کہ جب پوری پوری قوم قبیلے آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں اور پورے پورے علاقے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو فرق کیا ہے فرق کیا ہے دونوں کے اندر ہاں پہلا فرق یہ تھا پہلی حالت یہ تھی کہ وہاں پر کفر کا غلبہ تھا کفر کا غلبہ تھا کہ جہاں پر اسلام کا نام لینا آپس کا نام لینا بھی اپنی جان قربان کرنا تھا اور دوسرا وقت وہ تھا جب اسلام کا غلبہ تھا یہ نام غالب ہو چکا تھا سمجھے نا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں چیزوں کے کہ جہاں پر کفر کا غلبہ ہو وہاں پر کیا ہوتا ہے اور جب اللہ کا دین اللہ کا نظام نافذ ہو جائے اللہ کے کلمہ بلند ہو جائے تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کس انداز سے دین کے رستے توحید کے رستے عقیدے کے رستے لوگوں کے سامنے کھلتے ہیں کافی جی سر <خصف>